میرے مدنی چینل کے ناظرین آپ کو سلسلہ بلیسنگ آف غس اعظم میں مرحبا کہتے ہیں الحمد للہ حصہ نہیں اس سلسلے میں ہم حضور غوس اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آپ کی ذات آپ کی صفات آپ کے کمالات آپ کی کرامات کے حوالے سے بہت سے مدنی پھول جو ہے یہ حاصل کر رہے ہیں حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامتوں کے بارے میں ہم نے سنا کرامت کسے کہتے ہیں اس کے بارے میں سنا اور پھر اس کے بعد کیا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور بھی مدد کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا اس حوالے سے مدنی پھول سے بہت, سے بہت سی مسکن مس کنسپشن جو ہوتی ہیں یہ کلیئر ہوئی آج بھی الحمدللہ سلسلے میں حضور گوست پاک ربی اللہ تعالیٰ عنہ کے علمی مقام کے حوالے سے ہم مدنی پھول جو ہے یہ حاصل کریں گے حضور پاک ربی اللہ تعالی انہوں نے علم دین حاصل کرنے کا جو سفر تھا اس کی ابتدا جو ہے یہ کیسے کی اور پھر علم دین کے کیسے مقام پر فائز ہوئے کتنے علوم کے اندر آپ نے مہارت جو ہے وہ حاصل کی کتنے علوم کے اندر آپ تقریر فرمایا کرتے تھے اور حضور گو سے پاکردی اللہ تعالیٰ عنہ کی کتب کے بارے میں آج ہم مدنی پھول حاصل کریں گے اور آج جی ہاں ہم یہ بھی جانیں گے کہ حضور گو سے پاکردی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہم اثر علماء جو ہوتے تھے وہ آپ کے علم کے بارے میں کیا فرمایا کرتے تھے یہ سارے مدنی پھول آج ہم انشاءاللہ اپنے سلسلے میں جو ہے وہ حاصل کریں گے سیکھنے کی کوشش کریں گے مدنی چینل حضور پاک کے فیضان کو جو ہے وہ عام کر رہا ہے آئیے اپنے معمول کے مطابق سلسلے میں سب سے پہلے سنتے ہیں فلاوت کلام پاک کو حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد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 وَمَتَبِقُكُ وَاتِ الشَّيْ قان فَ النَ يأُُ ب فَحش فَإن ولولا فقل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم ورحمته ما زكى کلام پاک ہم نے سننے کی سعارت حاصل کی خدا کا ذکر کرے ذکر مصطفیٰ نہ کرے ہمارے منہ میں ہو ہمارے ایسی زبان خدا نہ کرے آئیے نا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سننے کی سعارت حاصل کرتے ہیں صلی اللہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد الحمد اللہ شیخیم بسم اللہ الرحمٰ کے محبت کے ساتھ پیارے اقالی صاحب اسلام کی بارگاہ میں حد اسلام پڑھیے کلم ابی بع جو کرم ہے شہبدہ تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے تیرا کا تیروں سے پلی وید پن ڈال چھڑکیاں کھانے امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان کا بڑا ہی پیارا لکھا ہوا کلام آئیے میرے ساتھ مل کے محبت کے ساتھ اس کلام میں شامل ہو جائیے اور اس کی برکتیں حاصل کیجیے علی الحبیب اللہ سو تے ہیں جو ترے دس یار پیتے ہیں جو تیرے, دل سے یار پھرتے ہیں جو تیرے The Almighty Michael beginning Ah <تصفيق> میری آنکھوں میں دشتے بار کے پار <خارفے> فی سوئے لال آزار پھرتے ہیں تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے پھرتے ہیں یہ میرے حضور اعلی حضرت امام اسمت کا وہ پیارا کلام ہے کہ جس کے لکھنے کے بعد آپ کو جاگتی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت جو ہے وہ نصیب ہوئی سرکار کی زیارت سے مشرف ہوئے اللہ تعالیٰ حضور اعلی حضرت امام اہل سنر کے صدقے میں ہمیں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے بحرمن فرمائے آمین بجاین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں الحمدللہ ہمارے سلسلے میں سلسلے کی یہ خصوصیت ہے عربی مبلغ بھی ہیں الحمدللہ ہمارے دالفطاق اسٹائم بھائی بھی ہیں اردو اسلامی بھائیوں کے لیے بھی اور جو ہمارے انگلش کے ویورز ہیں ان کے لیے ہمارے حافظ الفاق صاحب یو کے اسلامی بھائی یہ بھی تشریف فرمائے ان شاء عربی میں بھی اردو میں بھی اور انگلش میں بھی انشاءاللہ شاء اللہ حضور وسفاک کے علمی مقام کے بارے میں ہم مدنی پل حاصل کرنے کی کوشش کریں گے حضور یہ رشاد فرمائیے سب سے پہلے آپ کی طرف جو ہے وہ آتے ہیں کہ حضور وسف پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سفر علم کی جو ہے وہ ابتدا ہے یہ کیسے ہوئی اور علم میں انہوں نے کیسا مقام جو ہے یہ حاصل کیا کچھ اس بارے میں رشاد فرمائیے الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهلا ومرحبا بمشاهدي قناة مدني في الولي العربية مشاهدين الكرام أعزائي المشاهدين كما أخبرناكم كان وقتا أخذت الأم تجاهز ابنها الشاب للسفر في سبيل الله أو في سبيل العلم وهي تكفكث دمعا لا يجف وتدافع لوعة لا تنقضي فهي تعلم علما يقين أنه فراق الأبد وهم لا يزالون أحياء ولكن هذه إرادة ابنها فليكن ما يريد ومن فوقها إرادة الله سبحانه وتعالى ولا راد لمشيته بعدہو کما اخبرناکم هو سافر من جلان الى حمدان ومن حمدان الى بغداد و مکس فی براری العراق او بغداد تقریبا خمسو عشرین سنہ اکل سنتا شرب سنتا و سنة لم يشرب ولم لم يأكل و لم ينم هذه مجاہدته هذه اجتهاده وہو درس العلم رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ ماجدہ سے جو وہ علم دین حاصل کرنے کے لیے جانے کی اجازت طلب کی والدہ نے کہا ٹھیک ہے بیٹا اب تم سے جو ہے وہ میدان معاشر میں ہی ملاقات ہوگی اور پھر سفر کیا علم دین حاصل کرنے کے لیے کئی اس میں عرصہ کئی سال ایسے گزرے جس میں آپ نے جو ہے وہ کھانا نہیں کھایا کئی سال ایسے گزرے جس میں پانی نہیں پیا اور بعض سال ایسے بھی گزرے جن میں نہ کھایا نہ پیا اتنی مشقت جو ہے یہ برداشت کی حضور و اسپاق رضی اللہ تعالی عنہ علم دین جو ہے یہ حاصل کرنے کے لیے تو یہاں پر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین کے سیکھنے کے لیے ہم سب کے سیکھنے کے لیے ایک بہت پیارا مدنی پھول ہے کہ ہمیں بھی اپنی اولاد کو علم دین حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجنا چاہیے اور مدنی قافلے اس کا بہترین ذریعہ ہے دعود اسلامی نے ہمیں یہ جو ہے وہ ایک ذریعہ دیا ہوا ہے مدنی قافلے میں سفر کریں بہت سے علوم فرض علوم جو ہے ان کو جاننے کا ان کے سیکھنے کا الحمد سامان ہوتا ہے اور جو مائیں ہیں حضور سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کے اس مبارک فرمان سے جو ہے وہ درش حاصل کریں گے فرمایا ٹھیک ہے بیٹا اب جو ہے وہ جاؤ اس زندگی میں تم سے ملاقات نہیں ہوگی کچھ اس طرح کا مفہوم تھا ان الفاظ کا تو کیسا محبت ہے کیسی محبت ہے حضور غو سے پاک سے یہ کیسا پیار ہے کہ ہمارے بچے مدنی قافلے میں جانے کے لیے اگر اجازت مانگیں تو ان کو اجازت نہ ملے اور اگر بچوں کا ذہن نہیں ہے تو ہم ان کا ذہن جو ہے وہ نہ بنائیں کہ علم دین جو ہے وہ حاصل کریں داود اسلامی کے مدنی محسوس وسطہ ہو جائیں مدنی قافلوں میں سفر اختیار کریں مدنی جو اس ٹائم بھائی ہوتے ہیں جو امیر سنت نے ان کے لیے جو ہے وہ عمر بھی جو ہے وہ ارشاد فرمائی ہے اس عمر کے اس ٹائم بھائی جو بالی اسٹائم بھائی ہوں وہ مدنی قافلوں میں جو ہے وہ سفر کریں تو انشاءاللہ شاء اللہ ڈھیروں ڈھیر برکتیں حاصل کریں گے جو بات ہوئی اس کے بارے میں اپنا فرمانے والی ہے کہ طالب علمی کے دور میں مجھ پر اتنی مشقتیں پڑی کہ اگر پہاڑ پر پڑتی تو پہاڑ پھٹ جاتی تو اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ اگر علم دین سیکھتے ہوئے آزمائش آتی ہے جیسے آپ نے مدنی قافلے کا ذکر کیا تو مدنی قافلے میں اگر آزمائش آ جاتی ہے یا اور کچھ علم گرا میں ہم نکلے ہوئے ہیں مدنی قافلے میں ہیں سفر میں ہے تو وہاں پر اگر مشقت آ جاتی ہے تو غوث پاک ردی اللہ تعالی ان کی ان مشقتوں کو یاد کریں کہ دور طالب علمی میں آپ پر ایسا ایسا وقت گزرا کہ آپ جو دجلہ کے کنارے گھاس اگتی تھی اس کو کھا کر اپنا گزارا کرتے بھوک سے مطلب اتنے زیادہ بھوک لگ جاتی تھی آپ کو اور وہ جو سارا دور تھا وہ آپ نے طالب علم کا دور گزارا اور آپ خود سر ہیں کہ میں اساتذہ سے سبق حاصل کرتا پھر مطالعہ کرنے کے لیے میں جنگلوں اور بیابانوں کی طرف چلا جاتا اللہ اللہ اور وہاں کتنے دنوں تک مجھے کھانا پینا جو ہے نا وہ میں کھانا پینا نہ کھاتے پیتے بغیر میں گزارہ کرتا اور جو کھارے بھی لے کے چیزیں ہوتی وہ دجلہ کے کنارے کی ترکاریاں ہوتی تو غور کریں کہ کس مشکت کے ساتھ حضرت ابو سپاہ رضی اللہ تعالی یہ علم حاصل کیا جس کا گھر سے چلنے کا تذکرہ فرماتے ہیں اللہ اللہ الله الله الله فیقول فی قصیدته الغوثیہ درست العلمہ حتا سرت قطب الله الله سبحان اللہ اللہ كما سالتنی عن سفره فی العلم فنخبركم أيضا شيخ عبد القادر الجيلاني قطب الأقطاب تاج الأوساد رحمه الله تعالى قد درس القرآن وتفصيره كما درس الفقه مذهبا وخلافا وفروعا وأصولا وقرأ الأدب والبلاغة وسمع الحديث ورواه أيضا هو كان راوي الحديث سبحان الله. سبحان وأخذ علم الطريقة وأدب به ودخل بغداد فسمع الحديث واشتغل به حتى برع فيه الله وكان له يد الطولة في الحديث والفقه والبعض وعلوم الحقائق وكان الله. يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر فلا الله. عجب بعد ذلك ان انكثرت علومه وتنوع الدروسه حتى قال ابن رجب رحمه الله تعالى عنه في ذيل طبقات الحنابلة كان يتكلم في ثلاثة عشر علما الله الله الله. كانوا يقرؤون عليه درسا فی تفصیر و درسن فی الحدیث و درسن فل مذہب و کان على علامین مذہبی اشیا فقی و احمد بن حنبل و درسن فل الخلاف و درسن فل الاصول و فل نہو و قان یقر قرآن بل قراعات بار دس ظہر ہم ایک اور واقعہ بھی سن لیں اور ایک اور بات بھی سن لیں پاک رضی اللہ تعالی علوم کے بارے میں گفتگو چل رہی ہے صرف ایک علم کی مثال دیتا ہوں صرف ایک علم غور وسیف پاک علم تفسیر کے بارے میں بات ہوئی غور پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو علم تفسیر میں ایسا کامل جو ہے نا وہ ایک ملکہ حاصل تھا اخبار الاخیار میں شیخ حق نے شاہبد الحق حد سے دہلی علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا کہ آپ کے اجتماع میں کسی نے ایک آیت کریمہ پڑھی ایک آیت کریمہ جب اس بندے نے تلاوت کی تو آپ نے اس کی ایک تفسیر بیان کی اور حاضرین کے اعتبار سے مختلف لوگ جمع تھے کچھ جو ہے وہ نحو والے تھے کچھ فک والے تھے کچھ لغت والے تھے حاضرین کے اعتبار سے جو ہے وہ نحو میں تھی کچھ کی صرف میں تھی کچھ مختلف قسم کے علماء تھے کیونکہ آپ کے بارے میں آتا ہے نا تو آپ کی مجلس میں چار چار شو تو علامہ بیٹھے ہوتے تھے مختلف جو تھے علوم والے علماء تو ان میں سے ان کے مطابق گیارہ تصویریں کی اس کے بعد آپ نے اللہ اسی آیت کریمہ کی چالیس تفسیریں بیان کی اللہ اللہ اور اس کے اللہ اللہ بعد اللہ فرمایا کہ یہ تو کال تھا یعنی یہ روایتیں تھیں اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو وہ تفصیل بیان کی ان کی سرحد سرحد پر کلام اور مکمل جو ہے وہ اس کی تفسیر بیان کی یعنی کہ ایک قول بیان کر دیا بلکہ قول کی اصل کیا ہے اس کی سرحد کیا ہے اس پر کلام کیا اور اس کے بعد وسط نے فرمایا کہ یہ تو کال تھا یعنی کال کا مطلب یہ تو وہ تھا جو روایت کا علم تھا کتابوں کا علم تھا اب ہم حال کی طرف چلتے ہیں اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالی انہوں نے کلمہ ایک طیبہ تلاوت کیا اور کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے جب کلام شروع کیا تو لوگوں کے دلوں میں افطراب پیدا ہوا اور لوگ اللہ تبارک و تعالی کی محبت میں تڑپنے لگے تو جہاں پر آپ کو وہ حال قال کا علم تھا وہی آپ کو اللہ تبارک و تعالی نے حال کا علم بھی دیا شیخ نور نقبر مشاہد العرب هذه ہی نفس الحکایہ بالغل عربی وقال حافظ ابو العباس احمد البندنی حضرت أنا والشيخ جمال الدين ابن جوزي ابن جوزي معروف يعني رحمه الله تعالى مجلس سيدنا عبد القادر جيلاني رضي الله تعالى عنه فقرأ القاري كما تفضل الشيخ آية فذكر الشيخ في تفسيرها وجها فقلت هذا الحافظ أبو العباس قال لمن؟ لابن جوزي أتعلم هذا الوجه؟ قال نعم ثم ذكر وجها آخر فقلت له أتعلم هذا الوجه؟ قال نعم فذكر الشيخ فيها إحدى عشر أو أحدى عشر وجها وأنا أقول له أتعلم هذا الوجه؟ وهو يقول نعم ابن جوزي يقول هذه الوجوه عرفها أحدى عشر ثم ماذا فعل؟ ثم ذكر الشيخ فيها وجها آخر فقلت له أتعلم هذا الوجه؟ قال الله حتى ذكر فيها كمال الأربعين وجها يعذ كل وجه إلى قائله والشيخ جمال الدين يقول لا عارف هذا الوجه واشتد عجبه من سعة علم سيدنا الشيخ رضي الله تعالى عنهم ثم قال الشيخ نترق القال ونرجع إلى الحال لا إله إلا الله محمد رسول الله فاضطرب الناس اضطرابا شديدا شیخین ابن سیاہ ابن ہاں ہاں ہاں سبحان اللہ کیسے علم دین ہے امام جوزی رحمۃ اللہ تعالی بہت بڑے محدث بہت بڑے مفسر بہت بڑے جو ہے وہ خطیب اور ایسے امام کے جو ایک خود جو ہے وہ اتھارٹی کا درجہ رکھتے ہیں تفسیر کے اندر بھی حدیث کے اندر بھی حضور غو پاک اللہ تعالیٰ کی مجلس میں جو ہے وہ حاضر ہیں اور کیسا جو ہے وہ علوم غو سے پاک جو ہے وہ فیض یاب ہو رہے ہیں حضور کچھ Traveling in the way of Allah Azza wa Being away from your parents And especially traveling Walking at that time Today we've got cars We've got planes We can travel to one place to another In a very very short period period of time Imagine at that time When Sayyiduna Ghoshif Paak ala alayhi, To gain this knowledge of the Deen He traveled from his city He traveled to Baghdad Sharif And then sometimes Sayyidina Ghoshifak ali, would not even eat anything and in some rivayats it says that Sayyidina Ghoshifak ali, would stay hungry for many many days but he had jazbah he was determined to learn about the beautiful deen of Allah so this proves and this tells us that when we are out learning about the deen اللہ. اور کیسے جو ہے وہ کیسا علم حاصل کیا کہ تیرہ علوم کے اندر تو حضور رضی اللہ تعالیٰ جو تھے وہ کلام جو ہے وہ فرمایا کرتے تھے اور سبحان اللہ کیا بات یہاں پر ایک جو ہے وہ میں کلیکشن جو ہے وہ کرتا چلوں آ, مدنی قافلے میں سفر کرنے کے حوالے سے جب میں عمر بتا رہا تھا تو مجھے تھوڑا کنفیوژن جو ہے وہ ہو رہا تھا تو یاد آیا الحمدللہ للہ امیر شنط, آ, کی طرف سے ملاق, امیر سے ملاقات کے لیے جو ہمیں آ, جو فارم ملتا ہے مقبر مدینہ سے ماہانہ ملاقات کا جو آ, وہ فارم ہوتا ہے اس کے اندر جو ہے وہ مدنی قافلے میں سفر کرنے والے کی جو عمر لکھی ہے وہ بائیس سال ہے بائیس سال کا اسلام بھائی مدنی قافلے میں سفر کریں اور چھوٹی عمر کے بھائی جو ہوتے ہیں ان کے لیے جو ہے وہ مدنی قافلے میں سفر کی اجازت جو ہے یہ نہیں ہے تو مدنی چینل ناظرین الحمدللہ ہم گوس پاک کے, کے بارے میں جو ہے وہ یہ سن رہے ہیں کیسے انہوں نے علم دین حاصل کرنے کے جو مشقتیں برداشت کی اس کے بارے میں بھی سن رہے ہیں آئیے ابھی اس بارے میں مدنی فلاح کرتے ہیں کہ حضور غو پاک رضی اللہ تعالی عنہ کے جو مدرسہ تھا آپ کا اس کا جو ہے وہ عالم کیسا ہوا کرتا تھا اور کتنے سولہ جو ہے وہ اسے فارغ ہوا کرتے اس مدرسے کی شان کیا ہے انشاءاللہ یہ بھی آپ کو بتائیں گے کان شیخرس ارشاد صبا الجم و, و, و مساس الاحد في صبا الحد على ذلك سلاطم و تینتیس سال وہ ان کا جدول ایسا استقامت والا رہا تینتیس سال تک یہ جدول پر قائم رہے منسنا خم سمیاں سمان واشرین ہجری الاثنا واحد و ستون وکان شیخ منسا علی ممبرس علیہ القا على وقان کثرت یس معون سل بعید منہم کل قریب اللہ اللہ اللہ درس الفقه تفصيل النحو والأصول الدين وأصول الفقه واستمر في هذا 33 سنة وكل السنة تقريبا 3000 تخرج الطالب يعني كل سنة 3000 تخرج طالب والى نهايتها من مدرسته تخرج الف ایک لاکھ لاک طلبہ ان کے مدرسے سے فارغ تحصیل ہوئے یہ صرف طلبہ کی نہیں مجلس ہوتی تھی یہ صرف طالب علم نہیں اس میں ہوتے تھے کہ ایک جو علم دین حاصل کرنے آئے ہیں طالب علم ہے تو مانوی طور پر تو علماء بھی طالب علم ہی ہوں گے جو علم دین حاصل کرنے آئے ہیں جیسے ہم نے ابھی ابن جوز رحمہ کے بارے میں سنا تو آپ کے درس مبارک میں اس وقت کے جو اولیاء ہوتے تھے وہ بھی حاضر ہوتے تھے آہا. اور اس وقت کے جو علماء تھے وہ بھی حاضر ہوتے تھے اللہ. اور ان کی تعداد ایک دو نہیں بلکہ چار چار سو تک پہنچی ہوتی تھی کہ وہ علماء بھی آپ کے مزے سے بیٹھ کر استفادہ کیا کرتے تھے ہنڈریڈ تھاؤزینڈ پیپل They would st uh, study uh, in the hands and in the court of Sayyidina Ghosh-e-Paq. Ala you can imagine how much status that Sayyidina Ghosh-e-Paq would have at his time. And even not only students would come to learn from him, it would be that scholars and even the awliya-i-kiram of that time, they would come to Sayyidina Ghosh-e-Paq and study from his uh, blessed madrasa. Alhamdulillah. اللہ اور مدنی چینل کے آپ کو ہم نے سنا کہ کتنی ایک ہیوج تعداد ہے جس میں طلبا جو ہے وہ علم دین کا زیور حاصل کر کے جو ہے وہ جایا کرتے تھے مدرسے سے مدرسے کی شان جو ہے یہ کیسی تھی آئیے اس کے بارے میں بھی کچھ مدنی پھول جو ہے یہ حاصل کرتے ہیں تفریح الخاطر کے اندر روایت موجود ہے کہ صرف رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں بغداد میں تعون کی بیماری وبا پھوٹ پڑی ہر روز ہزاروں کی تعداد میں مرد عورتیں اور بچے مرنے لگے تو اہل بغداد نے آپ سے تعاون کی بیماری کی شکایت کی تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے مدرسے کی گھاس کوٹ کر آفت زدہ لوگوں کو کھلائے جائے تو اللہ تعالی اس کی برکت سے ان کو شفا عطا فرمائے گا اور تعاون کی بیماری بھی جاتی رہے گی تو اہل بغداد نے آپ کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ تعالی نے ان کو شفا عطا فرمائی اور تعاون بھی جاتا رہا اور مریضوں کی کثرت کی وجہ سے فرمایا جو ہمارے مدرسے کا ایک قطرہ بھی پانی پیے گا تو اللہ تعالی اس کو بھی شفا تھا فرمائے گا سبحان اللہ کیسا دار العلوم بھی ہے اور دار الشفا بھی ہے سبحان اللہ اور روایت کے آگے الفاظ نہیں ہیں کہ لوگوں نے مدرسے کا پانی پیا تو تمام بیمار تندرست ہو گئے بیماری بھی جاتی رہی اور آپ کے زمانے میں دوبارہ تعاون کی وبا بغداد میں نہیں آئی سبحان اللہ یہ شانتی ہمارے غوث پاک کے جو ہے وہ مدرسے کی دار العلوم بھی دار الشفا بھی سبحان اللہ آگے کچھ مزید مدنی پھول جو ہے وہ غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علم کے بارے میں جو حاصل کرتے ہیں علیہ علیہ کرم کے فقاہت اور مقام پر ایک بہت ہی پیاری حکایت میرے سامنے ہے اگر اجازت دے تو میں اس کو سنا دوں جی جی بالکل شیخ ابو محمد مفرح بن نبہان شیبانی رحمت اللہ تعالی لے کا بیان ہے کہ جب حضرت سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی لے کا شروع شروع میں چرچا ہوا تو بغداد کے اقابر فقہا اور علماء میں سے سو آدمی آپ کی خدمت میں یہ طے کر کے آئے کہ ہم میں سے ہر ایک مختلف علوم میں سے مختلف سوال کریں گے اور ان کا مقصد کیا تھا کہ ان کو لاجواب کر دیں گے جا گویا کہ امتحان لینے کے لیے یہ آیت ہے اب یہ شروع شروع کا معاملہ تھا ان کا چرچا ابتدائی مرحلے میں تھا حضور سیدنا عبد القادری جیلانی رضی اللہ ہوتا لوں گا. اب راوی جو یہ حکایت روایت کر رہے ہوں کہتے ہیں میں بھی وہاں اس وقت موجود تھا یہ جو سو فکہ اور علماء حضور سیدنا عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے پاس آئے تھے اچھا اب کیا ہوا کہ ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھ گیا اور تیار ہو گیا اور مجلس جم گئی جب مجلس جمی تو حضور سعیدان عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی کے سینے سے ایک نور کی تلوار نکلی اور ان سو کے صوف کہا اور علماء کے سینوں سے گزرتی ہوئی چلی گئی اللہ اللہ اللہ اللہ سب کے سینوں سے یوں گزرتی ہوئی چلی گئی سب نے اس کو محسوس کیا لیکن اللہ کا فضل جن کے لیے شامل ہے حال تھا انہوں نے اس چیز کو محسوس کیا ہر فقی سینے پر تلوار کیا گزری کہ سب کو حیران پریشان اور مسترب کر گئی اس کے بعد انہوں نے مل کر چیخ ماری کپڑے پھاڑ ڈالے اور سر کھول دیے اللہ اور تمام فقی آپ کی کرسی پر ٹوٹ پڑے انہوں نے اپنے سر آپ کے قدموں میں رکھ دیے اس موقع پر تمام اہل مجلس نے بلند آواز سے اس قدر بقا یعنی ہا ہو لگانا شروع کر دیا جس سے بغداد کانپ اٹھا آہ حضرت شیخ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان میں سے ہر ایک کو اپنے سینے سے لگانا شروع کیا جب تمام کو سینے سے لگا چکے تو ایک ایک کو پکڑ کر فرمانا شروع کیا تمہارا سوال یہ تھا اور تمہارا جواب یہ اللہ تھا الغرض سو کے سو فوکہ کے سوالات اور ان کے مکمل جوابات انہیں سنا دیے اچھا راوی کیا کہتے ہیں کہتے ہیں کہ مجلس کے خطام پر میں نے ان فوکہ سے حال پوچھا کیا حال تھا تمہارا تو انہوں نے بتایا کہ جس وقت ہم حضرت شیخ کی محفل میں آن بیٹھے تو ہمارا سارا علم لوہے قلب و دماغ سے محب ہو گیا ڈلیٹ ہو آل گیا محب ہو گیا ڈلیٹ ہو گیا یوں لگتا تھا جیسے ہمیں علم کی ہوا بھی نہیں لگی پھر جس وقت حضرت شیخ نے ہمیں سینے سے لگانا شروع کیا تو علم واپس آ گیا حیرانگی کی یہ بات ہے کہ اپنے جو سوال ہم بھول گئے تھے آل آل سوال بھی یہ بھول گئے تھے انہوں نے وہ ہمیں بتا دیے کہ تمہارا سوال یہ تھا اور ان کے ایسے ایسے جوابات دیے جو خود ہمیں بھی معلوم نہیں تھے اللہ اللہ اللہ یہ ہے ہمارے رضی اللہ کا وہ کتنا ہی پیارا شعر امیر نے یہ واقعہ بھی بیان کیا اور اس پر یہ شعر بھی بیان کیا تو میں نے اسی وقت یہ لکھا تھا واقعہ تو پہلے پڑھا اور شعر اس وقت لکھا امیر صلہ نے تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے تجھے تیرے جد سے انہیں تیرے رب سے ہے علم خفی و جلی غوس اعظم یعنی عزر گوسفا کا بھی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے نانا جان سے اور ان کو ان کے رب اعلیٰ کی عطا سے آپ کو علم خفی و جلی عطا کر دیا گیا یعنی عزیر گوسف پا کو بھی اور عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ جلی یعنی پوشیدہ ظاہر جی پوشیدہ اور ظاہر دونوں لوگ آپ کو دے دیے گئے مدنی چین کے ناظرین یہاں پر ایک اور بات اس حکایت سے ہمیں گوس کر دی اللہ عنہ کے علمی مقام کے بارے میں جو ہے پتہ چل رہا ہے ایک اور بھی درست جو ہے وہ مل رہا ہے کہ جب کسی عالم ربانی کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہو تو ان کو جو ہے وہ جج کرنے کی یا ان کا امتحان لینے کی جو ہے وہ نیت جو ہے یہ نہیں ہونا چاہیے یہ ارادہ نہیں ہونا چاہیے امیرت نے ہمیں جو بہتر مدنی انعامات جو ہے وہ عطا فرمائے ہیں ان کے اندر ایک مدنی انعام جو ہے وہ یہ بھی ہے جو طلبہ کے مدنی انعام ہیں بانوے مدنی انعام ہے طلبہ کے لیے ان میں ایک مدنی انعام جو ہے وہ یہ بھی ہے کہ آج آپ نے اپنے استاد صاحب سے سوالاً ان کا امتحانن سوال تو نہیں کیا سوال امتحانن تو نہیں کیا کیسی پیاری سوچ ہے امیر السند کی کہ علماء کا با ادب بنا رہے ہیں تو البا کو سات اللہ تعالی ہم سب کو ادب جو ہے وہ نصیب فرمائے با ادب با نصیب بے ادب بے نصیب آئیے ابھی شکایت کہا ہے نا کہ جی आ... علماء <سلام> کے سامنے زبان سنبھال کر بیٹھو اور بزرگوں کے اولیاء کے سامنے دل کو سنبھال کے بیٹھو اللہ یہ اللہ جی ہمارے سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی زبردست فقی عالم بھی ہیں اور سردار اولیاء بھی ہیں یہاں زبان بھی سنبھالنی یہاں زبان بھی اور دل بھی سنبھالنے والی بات Uh, Amir al-Saudi mentions in one of his biyans as well when Sayyiduna Ghoshif Aq Rahmatullah Ali he is uh, in the madrasah studying and they hear about uh, this scholar, this alim, this wali uh, who comes to Baghdad Sharif and all of them they go and uh, everyone has their own intention and one of his companions he has the intention that I'm going to ask him a question and I'm going to see what answer he's going to give me mm -hmm. and the other one he thinks to himself well I'm going to ask him a question and I'm going to confuse him And at that time, Sayyidina Hosei Paq He goes with the intention that I'm going to go and gain blessings from him So Alhamdulillah, this relates to this uh, topic what we're talking about Is that whenever you go to an alim, do not ask him questions to fool him Or to ask him a question just to see what answer he gives We should go to the scholars, we should sit with them with respect and we should gain knowledge from them only to open our own hearts and to get guidance from them the unke bare mein jo wo jinke the ye huzur pak the unhone ye jo niyate ki thi unne jawab bhi uske mutabik hi diye jab unse ye sawal to check karna chahte ho mujhe jinhone ye check karne ka تو پھر انہوں نے ان کے بارے میں ایک جملہ کہا تھا تو راوی کہتے ہیں کہ جو ان بزرگوں نے ان کے بارے میں کہا تھا میں نے وہی ان کے ساتھ ہوتے ہوئے دیکھا اور دوسرے بزرگوں کو فرمایا کہ تمہارے اوپر میں دنیا کی دولت دیکھ رہا ہوں تو وہ دیکھا کہ وہ بادشاہوں کے وہ درباری بن گئے اور حضور غشف پاک کو دعا دی اور یہ فرمایا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم بغداد میں درس دے رہے ہو اور ساری دنیا تمہارا درس سن رہی ہے تو حضور غشف پاک رضی اللہ ان کے بارے میں ایسا ہی ہوا اور درس کی کیا شانتی کہ صرف انسانی درس نہیں لیا کرتے تھے ضرور پاک رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں بارگاہ میں اور درس مجلس میں صرف علماء فکہ اور عام لوگ انسانی طالب نہیں، علم نہیں ہوا کرتے تھے ایک منٹ, ایک منٹ مدنی چینل کے ناظرین آپ یہاں پر جو ہے وہ ایک انتہائی اہم مدنی پھول جو ہے یہ حاصل کرنے جو ہے وہ جا رہے ہیں تو کیا ہی خوب ہو کہ آج ہمیں یہ بھی پتا چل کہ حضور و سے پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو مجلس ہوا کرتی تھی علم کا جو قدرس ہوا کرتا تھا اس کو انسان ہی نہیں حاصل کیا کرتے تھے کچھ اور بھی جو ہے وہ حاصل کیا کرتے تھے اس کے بارے میں ہم جاننے لگے تو کیا ہی خوب ہو کہ جن اسلامی بھائیوں کو اس بارے میں پتا ہے وہ بھی نیت کر لیں جن کو نہیں پتا وہ بھی نیت کر لیں کہ ہم بھی اس ماہ ربی الآخر کے اندر انشاءاللہ مدنی قافلے میں جو ہے وہ سفر کریں گے مدنی قافلے کی جو ہے وہ سفر کی نیت کر لیجیے تو وہ حضور پاک رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ابھی تک ہم نے سنا کہ انسان ہوتے تھے اور فلا فلا مرتبے کے اوریہ اللہ ہوتے تھے علما ہوتے تھے فقی ہوتے تھے حضور پاک مجلس بیٹھتے تھے تو یہ تو انسانوں کی بات تھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں جداد بھی حاضر ہوتے تھے اور مجلس علم میں حاضر ہوتے تھے روایت جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک بزرگ ہے ان کے والد گرامی نے جنات کی حاضری کا کوئی وظیفہ پڑا تو جن فور حاضر نہ ہوئے انہیں بڑی حیرانی ہوئی کہ میں نے وظیفہ پڑا ہے اور جن ابھی تک حاضر نہیں ہوئے جب وہ جن ان کے پاس آئے تو انہوں نے تاخیر کا سبند دریافت کیا وجہ کیا ہے کہ میں نے وظیفہ پڑھا اور آپ اتنی دیر میں آئے فرمایا کہ ہم شہ عبد القادر جیلانی قطب العبانی سر نورانی کے بیان میں تھے آپ بیان فرما رہے تھے تو جب ہمیں بلایا کیا تو ہم حاضر نہ ہوئے اور انہوں نے پھر یہ عرض کی کہ جب ہم حضور غوث پاک کے بیان میں ہوں تو ہمیں نہ بلایا کریں انہوں نے ارض کی کہ میں نے پوچھا کہ آپ کے بیان میں یعنی حضور غوث پاک ندی اللہ تعالیٰ ان کے بیان میں آپ لوگ بھی حاضر ہوتے ہیں کہا ہاں ہم لوگ بھی آتے ہیں اور ہماری تعداد انسانوں کے مقابلے میں زیادہ ہوتی ہے اللہ اللہ اللہ اللہ تو غور اللہ اللہ غور اللہ کریں اللہ کہ حضور غوث سے پاک ندی اللہ تعالی انہوں کے درسے درس کے بارے میں اور کے بارے میں آتا ہے کہ ستر ہزار لوگ ہوتے تھے آہا, اور اس سے زیادہ جندات ہوتے تھے اللہ اللہ تو اللہ غور اللہ کریں اللہ کہ حضور غوث پاک نے وہ کیسا علم حاصل کیا تھا وہ کہتا خفی و جلی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو علم عطا کیا تھا سبحان اللہ کہ جن کی مجلس میں علما اولیاء انسان و سب ہی حاضر ہوتے تھے اور سب علم کا فیض لے کر جاتے تھے بالا تیرا سر سے قدم والا تیرا اونچے او کے سرو سے قدم آکار آپ اسکرین پر نمبر بھی جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں آپ آپ کی کالز بھی جو ہے وہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں آئیے آپ کی کالز سلسلے میں شامل کرتے ہیں صلی سلی حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مجیب الرحمٰن عطاری سے بات کر رہے ہیں غوث پاک کی منقبت سننا چاہتے ہیں سبحان اللہ منقبت آپ نے جو ہے وہ سماعت فرما لیے سبحان اللہ آئیے اگلے کال کی طرف چلتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ دانش رشید باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں مجھے آپ کی فرمائش کرنی تھی بلا لو پھر مجھے چاہے باہر مدینے میں السلام علیکم, علیکم و علی اللہ, علی اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ اگلی کال کی طرف چلتے ہیں صلی اللہ محمد السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں وقاس احمد ریاض سعودی عربیہ سے بات کر رہا ہوں مجھے سرکار گوتیاز ان کا کلام میرا ولیوں کے امام سننا ہے شکریہ انشاءاللہ. اگلی کال کی طرف چلتے ہیں السلام علی علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں ارب شریف سے آزد بات کر رہا ہوں مجھے ماشاء اللہ تبارک اللہ یہ سلسلہ بہت اچھا لگتا ہے یہ کرامات کرام اعظم رضی اللہ علیہ وسلم اور میرا یہ فرمائش ہے کہ مجھے یہ نعت سنا دیں علینا اور منقبت کے طور کا میران ولیوں کے امام السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ منصور احمد خزدار سے بات کر رہا ہوں برائے کرم یہ ناپ سنا دیں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ و یہاں پر ایک جو ہے وہ مدنی پھول آپ کی بارگاہ میں جو ہے وہ بڑھاتا جاؤں سونا جنگل رات اندھیری چھائی بدلی کالی ہے یہ نعت شریف نہیں ہے نعت ایسا کلام ہوتا ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعریف سرکار کی سنا ہے وہ بیان کی جاتی ہے جس کلام کے اندر اس کو جو ہے وہ ناب شریف کہتے ہیں حضور کچھ فرمائشوں کے بھی دو دو اشعار شامل ہو جائیں محبت کے ساتھ پڑھتی ائے گا بے سر مدینے میں کبھی تو اب نہ بھی لگ جائے گا بے سر مدینے رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر سب غلاموں کا بلا ہو سب غلام بلا ہو سب کرے کر باقی سے رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے یا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے یان بی اب تو مدین میں مجھے بلوا نبی اب تو مدینے میں مجھے بلوائیے او مدب پھر آپ کی گلیوں کی سیر یا رسول اللہ تیرے چاہنے والوں کی خیر رام بلو کے ایم دے دو پنج تن کے نام میراں بلو کے ایم دے دو پنج تن کے نام ہم نے چھولی ہے پلا بڑی دیر سے میرے میرا ہم نے چھولی ہے بڑی دیر سے ڈالو نظر کرم شرکار ڈالو نظر کرم سرکار ڈالو نظر کرم شب رکار اپنے منگتوں پر ایک بار ہم نے چھولی ہے لائی بڑی دیر اللہ سبحان اللہ میرے مدنی چینل کے ناظرین آج ہم حضور پاک رضی اللہ تعالی عنہ کا علمی مقام جو ہے یہ کیسا تھا اس کے بارے میں سن رہے ہیں بہت سے مدنی پول جو ہے وہ ہم نے سنے کثیر تعداد کے اندر طلبہ جو ہے وہ عالم بن کر علم دین کے زبر سے آراستہ ہو کر آپ کے مدرسے سے فارغ الحصید ہوا کرتے لیکن حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالی عنہ کی آجزی کا آپ کی انکساری کا عالم کیسا تھا آئیے اس بارے میں بھی ایک شکایت جو ہے یہ سنتے ہیں حضور غس پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساجزادے حضرت شیخ موسا رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ماجد کو کہتے ہوئے سنا کہ ایک مرتبہ شہنشاہ بغداد جنگل میں تشریف لے جا رہے تھے کہ اچانک آسمان پر بادل کا ٹکڑا نظر آیا اور وہ بادل سڑ کے قریب آتا گیا جب وہ کافی قریب آ گیا تو اس سے آواز آئی اے ابد میں تیرا خدا ہوں میں نے تجھے قبول کر لیا ہے لہذا اب تجھے عبادت اور ریاضت کی ضرورت نہیں میں نے تیری سب عبادتیں قبول کر, رہ, کر لی ہیں یہ سن کر حضور وسیع اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے تعالیٰ پڑھا بادل پھٹ گیا اور آواز آئی اے ابد القادر میں ابلیس ہوں تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے ورنہ میں اس مرتبے پر پہنچتے ہوئے ستر غوثوں کو اسی حربے سے گمراہ کر چکا ہوں ابد القادر تجھے تیرے علم نے بچا لیا ہے حضور غو سے پاکر اللہ تعالیٰ عنہ نے کیسا جواب جو ہے وہ غور کی کیجیے عالم ربانی جس کے درد سے علوم اور فنون کے زیور سے آراستہ ہو کر لوگ جو ہے وہ جا رہے ہیں علماء بھی فیض پا رہے ہیں انسان بھی فیض پا رہے ہیں جن بھی جو ہے وہ مجلس علم سے فیض یاب ہو رہے ہیں تو کیسا جواب حضور پاک نے جو ہے وہ ارشاد فرمایا فرمایا ظالم اب بھی دھوکہ دینا چاہتا ہے کہ میں علم پر فخر کروں غلط ہے مجھے میرے علم کے علاوہ اللہ کے فضل نے بچا لیا اللہ ہے بلد سبحان بلد. اللہ. کیسے بڑے عالم دین ہیں لیکن آجزی کا جو ہے وہ انداز کیسا ہے اللہ تبار کو بتایا کی ذات پر بھروسہ جو ہے یہ کیسا ہے تو ہمیں بھی اس سے مدنی پھول جو ہے وہ حاصل ہوتا ہے کہ اگر ہمارے پاس کوئی علم ہو یا ہمارے پاس کوئی معلومات ہوں تو اپنے اوپر فخر نہیں کرنا چاہیے یہ نہیں کہ پھولے نہیں سمارے خود سے اپنی تعریفیں کرتے جا رہے ہیں بلکہ جو کچھ مل رہا ہے اسے اللہ تبارک وطالعہ کی ذات کی طرف جو ہے وہ منسوب کرنا چاہیے اسی کے اندر دونوں جہان کی بھلائی اللہ تعالی ال کے بارے میں آپ کی مجلس اتنی بڑی تھی علم کے لیے آپ نے اتنی زیادہ مشقتیں برداشت کی باقاعدہ علم حاصل کیا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نا وہ علم عطا بھی کیا ٹھیک ہے آپ خفیل کے بھی ماہر تھے جلیل کے بھی ماہر تھے اور پھر جب آپ کی مجلس وعض ہوتی تو اس میں جنات بھی حاضر ہوتے اور انسان بھی حاضر ہوتے تو الٹیمیٹلی ایک ذہن میں کوشچن آئے گا کہ آپ زبان میں اتنی زیادہ تاثیر کس طرح پیدا ہو گئی تھی کہ انسان بھی آ رہے ہیں جن بھی آ رہے ہیں اور بعض اوقات تو آپ کے بیان سن کر لوگوں کے وہاں سے جنازے اٹھتے اتنی زیادہ پر اثر بیان ہوتا اللہ تو اللہ لوگ اللہ اس کی حیبت سے وفات پا جاتے تو اس میں اتنی زیادہ تاثیر کیسے تھی روایت میں آتا ہے باجت الاسرار میں یہ روایت بیان کی گئی ہے کہ حضور غو سے پاک رضی اللہ تعالیٰ پہلے واز نہیں فرماتے تھے آپ صرف زہد و تقویٰ کی زندگی گزار رہے تھے اور صرف ریاضت کر رہے تھے تو ایک مرتبہ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور فرمایا کہ بیٹے تم وعض کیوں نہیں کرتے تو حضور پاک نے جواب دیا کہ میں عجمی ہوں اور ان عربیوں فسحا عربیوں کے سامنے میں کیسے بیان کروں تو ایک روایت میں آتا ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم نے آیت سے کریمہ پڑھی اور وہ دم کر کر ادعو الى ربكم ادعو الى او الا ربی کو معاہدہ تو, है تو है یہ عائد کریمہ سات مرتبہ پڑھ کر دم کی اور اس کا پانی پلایا بزرگوں سے پاک, پاک اور ایک روایت میں آتا ہے کہ عقائد عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنا لواب دہن ڈال دیا آپ اللہ اللہ اللہ کے منہ اور پھر ارشاد فرمایا کہ تم اب وعض کرو ہم کہتے ہم ہیں کہ وہ جو ٹائم تھا جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میرے پاس لوگ خود بخود ہی جمع ہونے شروع ہو گئے اللہ اللہ اللہ اللہ میرے پاس لوگ جمع ہو گئے اب میرے اوپر ایک تھا تھا تو پھر کا تاریخ حضرت سیدنا علی مرتدا رضی اللہ تعالی وہ تشریف لائے اور انہوں نے بھی کہا کہ بیٹے تو بیان کیوں نہیں کر رہے لرزہ تاریخ ہے اس کے بعد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھ مرتبہ لوب دہن آپ کے منہ میں ڈالا تو پھر آپ نے جب واز شروع کیا تو پھر ہم نے آپ کے واضح کی اور اس کی حیبت کی اور اس کے اثر کا ہم نے بیان سنا کہ عمد یہ عمد سرکار دعل صلی اللہ تعالیٰ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی برکتیں تھیں آپ کے ساتھ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا خصوصی کرم تھا کہ جب حضور پان رضی اللہ تعالیٰ عنہ واز کرتے تو اس کا اتنا زیادہ اثر ہوا تھا سات مرتبہ لو دہن ڈال رہے ہیں علی رضی اللہ نے چھ مرتبہ ڈال رہے ہیں پوچھا چھ مرتبہ کیوں تو فرمایا میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سات مرتبہ ڈالا ہے تاکہ میں تھوڑا سا کم ڈالوں اور جو ہمارے Uh, Shaykh Abdul Haq Muhaddis Deilbih rahmatullah ta'ala, he writes that one of the reasons was that people used to come to him Whenever he used to teach knowledge to the students, he used to be very very humble He mm -hmm. used to be so polite and so good to them And he used to be really really patient When if they make any mistakes, he never used to get angry with them But he used to repeat things for them, he used to be very very patient So this beautiful Madani flower that we've got for the teachers here is that whenever you teach the students in the Jamia, in the Madrasah we need to be very very patient and we need to teach them according to how Sayyiduna Ghosei Paq used to teach as well Alhamdulillah just uh, uh, replying to the brother who mentioned why Sayyiduna Ghosei Paq he used to have so many students is that the Prophet He gave his lu'abidah and his spit The Prophet ﷺ gave him seven times And then Sidna Ali ﷺ gave his spit to him six times And that is how Sayyidina Ghoshifak ﷺ He gathered all the courage and he had so much blessing in his voice اللہ ح پاک کا علمی مقام ہے اور کیسا مبارک انداز ہے کہ بہت نرمی کے ساتھ بڑے پیار کے ساتھ شفکر کے ساتھ وہ سمجھاتے ہیں بتاتے ہیں اپنے پاس آنے والے طلباء کو اور الحمد یہی ہمیں جھلک نظر آتی ہے شیخ امیہ امیسنت کے انداز میں بھی کہ جو سائیں بھائی دور دراز کے علاقوں سے آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو آپ بھی اگر غصے بھی خطا بھی کرتا ہے تو اس کو جو ہے وہ ڈانٹتے نہیں ہے جھاپڑ جھا پٹی جسے کہتے ہیں ایک زبان کے اندر تو یہ معاملہ جو ہے وہ نہیں ہوتا بلکہ انتہائی پیار سے جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ سائیں بھائی جو ہوتے ہیں جو حاضر ہوتے ہیں عقیدت مند ہوتے ہیں ان کی اصلا فرماتے ہیں سبحان اللہ ہمیں یہاں سے یہ بھی مدنی پھول جو ہے کہ اگر کسی کی اصلاح کرنی ہے کسی کو کوئی علم دین جو وہ دینا ہے تو پیار اور محبت کے ساتھ جو ہے وہ سمجھایا جائے گا تو اس کے فوائد زیادہ حاصل ہوں گے اللہ تعالیٰ حضور غصفاق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مبارک علم کے سرقے میں ہمیں بھی علم دین کی خیرات عطا فرمائے علم اور عمل کی دولت جو ہے وہ عطا فرمائے کل ان اللہ پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے مدنی چینل رہیے سنتے سیکھتے رہیے دوسروں کو سکھاتے رہیے مدنی قافلوں میں سفر کرتے رہیے مسجد بھرو تحریک جاری رہے گی انشاءاللہ شاء اللہ ازل اور شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی ان شاء اللہ حبیب صلی اللہ تعالی